اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوبیسواں حلقہ سے فرمائیں جو ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی اس نے کہا اللہ ہے اللہ کا سچا نبی اس نے کہا وہ نبی سچا ہے اس نے, نے کہا اچھا یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے جن کا ذکر تورات میں طورا ہاں بالکل وہی محمد الرسول تو اس نے کہا پھر ہم نے کیوں آخر مقابلہ کیا اس نے کہا بس یہ اتفاق کی بات ہے ورنہ اللہ کا نبی تو سچا ہے تو اس نے کہا یار سہ دخل الاسلام فی قلبی میں اس وقت جب چھوٹی بچی تھی ان کی یہ باتیں سننے کے بعد اسلام جو تھا وہ میرے دل میں داخل ہو گیا اسلام میرے دل میں اثر کر گیا لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ مجھے اسلام نصیب بہت بعد میں ہوا لیکن اسلام جو تھا وہ میرے گھر میں آ چکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ ولا و سسلیم کسی کو تمام خیبر پہ فتح عطا فرمائی خصوق بھی فتح ہو گئے صرف یہود تیمہ جو تھے نا جی انہوں نے پہلے بندہ بھیج دیا انہوں نے کہا حضور ہم جزیہ دینے کے لیے تیار حضور نے قبول تھی. اب باقی یہودی جب تنگ آئے قلعے کھولے اور حضور سے کہا جی ہم سلو کرتے ہیں حضور نے کہا سلو کی شرطیں جو ہیں وہ یہ ہوں گی ایک تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کسی کو یہاں نہیں چھوڑیں گے سب شام نکل نکلو اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم سونا چاندی اور ہتھیار یہ تینوں چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اس کے علاوہ جو سامان لے جانا چاہتے ہو لے جانا اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے سونا چاندی کا کوئی خزانہ چھپا لیا یا چوری کر لیا تو پھر سب یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا اب وہ کیا کر سکتے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ شکست ہمارا مقدر ہے اسی اسنا میں بنی غطفان کا لشکر پھر واپس آئے بنی غطفان پھر آ گیا یہودیوں کے پاس کہنے لگا کہ میں آ گیا ہوں اور میرے چار ہزار بندہ پہنچنے والے ہیں کیوں بزدل بن رہے ہو انہوں نے کہا تم ہی تو ہو جس نے سب کو برباد کیا نے کہا جب ہم نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی تم لشکر لے کے بھاگ گئے اب تم نے کہا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے پھر تم نے کہا کہ ہمارے گھر پہ حملہ ہو گیا لشکر میرا واپس چلا گیا اب جب ہم سب قتل ہو گئے سردار مارے گئے سارے مارے گئے قلعے فتح ہو گئے مسلمان ہم پہ غالب اب تم پھر آ گئے ہمیں لڑانے کے لیے ہم ہمیں مت بھرا جی درجہ نہ جاؤ ہم نہیں لڑتے اب ختم تو یہودیوں نے کہا گیادور کہ ہمیں ساری شرطیں کروں جب یہ ساری سلو ہو گئی تو یہودیوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے اب بات تو ہو گئی ختم ہو گئی کہ آپ کامیاب ہو گئے اللہ نے فتح دے دی ہم نے شکست قبول کر لی لیکن اتنے باغ اتنی زراعت آپ کے مسلمان نہیں جانتے وہ نہیں کر سکتے ہیں زراعت اگر آپ مہربانی کریں تو آپ اگر ہمیں خیبر میں رہنے دیں اب ہم جو ہے وہ آپ کے نہ حریف ہیں نہیں بلکہ عجیب ہم گویا آپ کے ہاں مزدور ہیں آپ نے آخر کسی کو تو مظاہرہ رکھنا ہے نا زمینوں کے لیے تو ہم اپنے باغات کو زمینوں کو جانتے ہیں اب ہمیں ہی مظاہرہ رکھ لیں حضور نے فرمایا دیکھو ہم مظاہرہ رکھتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی نے ایک مسلمان کو قتل کیا تو پھر پورے یہودیوں کو قتل کیا جائے انہوں نے کہا جی یہ شرط ہمیں قبول ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم زمین کاش کرو سب کچھ کرو آدھا پھل تمہارا آدھا مسلمان اسی اسنا میں ایک عورت جس کا نام زینب تھا بعد روایات میں ہے کہ فاطمہ یہودی تھی. وہ آئی حضور کی خدمت میں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ نے آپ کو فتح دے دی عزت دے دی لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جیتنے کے بعد بھی آپ نے پھر ہمیں زمینیں دے دی واپس یعنی جنگ جیت کر اب تو چاہتے آپ ہمیں قتل کر دیتے جلا وطن کر دیتے نکال دیتے لیکن سب کچھ کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آدھا پھل بھی ہم دیں گے اتنی رعایت کر رہے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں آج آپ کی دعوت پکا کے لاتی ہوں میری دعوت قبول کا بھول فرمایا اس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے تو صحابہ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا گوشت اور خاص طور پر اس کے اگلے حصے اگلے جو دو چوڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند اور کتف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹ پشٹ جیسے کہتے ہیں وہ زیادہ نے ڈالا گوشت پکایا اور گوشت پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور نے فرمایا چھ کھاؤ بشر بل البرا جو تھے نوالا لیا حضور باغ نے بھی نوالا لیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کو روکو روکو روکو روکو انہا اسم مت ہے لیکن بشر رکما کھا گئے حضور بھی تھوڑا سا چکھ بیٹھے بلاؤ بلایا گیا آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ زہر ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس بکری کے گوشت نے بترایا ہے کہ لا لاتا یا محمد مجھے مت کھاؤ نے مسموم میں زہریلا ہوں لیکن پشر بے نے چونکہ نوالہ نگل لیا تھا اس پر زہر کا اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت ان پہ شلل ہو گیا ان پہ فالج کر گیا اور ایک سال کے بعد وہ بیچارے شہید ہو گئے اور اسی کے جرم میں حضور نے پھر اس عورت کو سزائے ختم کی اسی اسنا میں ایک مسلمان نے آ کر بتایا اس نے کہا کہ یا رسول یار سلے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم سونا چاندی جو ہے نہیں چھپائیں گے وہ ان کا سب سے بڑا سردار جو ہے کران ابن اب الحقیق اس نے خود سونا چاندی چھپایا ہوا ہے اپنے قلعے میں نہیں بتلایا حضور پاک جب گئے خزانہ میلا کنان ملا، حقیق کو بلایا اس نے کہا ہاں یار صلی اللہ میں نے غداری کی ہے آپ نے اگر غداری کی ہے تو غدار کی سزا موت ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطر کی سزا جاری کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ آذم مدینہ منورہ ہوئے کہ اللہ نے خیبر میں فتح عطا فرما دی اب مکے والے جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ خیبر کا کیا ہوا ایک آدمی تھا حجا جبن اللہ وہ آیا مسلمان ہو گیا اس نے کہا حضور میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میرا بہت سارا پیسہ پھنسا ہوا ہے مکے اگر اجازت ہو تو میں جا کر اپنا پیسہ اپنا مال وغیرہ تو مکہ والوں سے وصول کر لوں اس نے پھر میں نے کہا حضور اجازت دے رہے ہیں تو مجھے تو وہاں یہ نہیں بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں میں نے بتا دیا پھر میرا بال کون دیتا ہے اور پھر مجھے کچھ جھوٹ ووٹ بھی بولنا پڑے گا حضور نے کہا اپنے مال کے لیے اپنے حق وصول کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا یہ ہیلا ایک بہان ہے وہ جناب مکے میں پہنچا مشرقین انتظار میں تھے ان نے پوچھا کہ ہاں تم آئے ہو خیبر سے بتلاؤ کیا پیچھے ہے تمہاں انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ مکے والو اس محمد محمد مصطفی قید ہو اور خوشرل مسلمان سب شکست کھا حضور خود قید ہو گئے وہ لا رہے ہیں ابھی مکے میں تمہارے حوالے کرنے کے لیے ان نے کہا جی کمال ہے یار تم نے تو ایسی خوشخبری ہمیں سنائی ہے نا کہ بس ہم تو کل حفل بنائیں گے اور جناب مبارکیں اور دعوتیں اور پارٹیاں اور رقص و سرود شروع ہو گئے اس نے کہا بابا بات سنو مہربانی کرو جلدی سے میرا مال واپس کرو مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے مدینے میں مال بیچ رہے ہیں میں جلدی جا کے ان کا مال خریدنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جناب جس مال کی مجھے مہینوں میں ملنے کی امید نہیں تھی انہوں نے کہا تم نے ایسی خوشخبری سنائی رات لو سارا مال ایک رات میں سارے پیسے جمع کر کے دے دیے لیکن حضرت عباس جب وہاں تھے یہ مکے میں تھے اس وقت تو ان کو جب یہ پتہ لگا کہ حضور قید ہو گئے مسلمانوں کی شکست ہو گئی تو وہ اتنے ان پہ صدمہ ہوا کہ وہ بےچارے چار پائس لگ تین چار روز کے بعد انہوں نے حجاج جب نے اللہ کے پاس آدمی بھیجا کہ میں بیمار ہوں مجھے تکلیف ہے مجھے گھر میں آ کے ملو حجاج جبن اللہ جب جا کے گھر میں ملا تو عباس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں انہوں نے کہا سیدھی سیدھی بات بتاؤ میرے اوپر تو صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ہزار اختلافات ہوں لیکن آخر محمد مدنی قید ہو گئے آخر حضور کے چچا انہوں نے کہا بات سنو یہ راز رکھو گے سردار ہو دیکھو بات دل, دل میں رکھنا کہا میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں کوئی کا یہود تباہ برباد ہو گئے وہ تو سارے کلوں پر مسلمانوں کے پرچم لگ گئے مسلمانوں کو فتح ہو گئی یہ کوئی شام چلے گئے کوئی جزیا دینے پہ آ گئے کوئی وہاں نوکر بن کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور حضور خیریت سے مدینے جا رہے ہیں یہ تو میں نے اپنا مال وسول کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی میں کسی سے بات نہیں کروں گا اس کے بعد یہ مال لے کے نکل پڑا اور دوسرے دن یہ خبر سننے کے بعد حضرت عباس تو فوراً ٹھیک ہو گیا وہ تو ایک نفسیاتی حملہ تھا خوشی میں آپ نے لباس پہنا غسل کیا عطر لگایا بڑا اچھی پوشاک پہنی اور کعبے کا دبا جب کابے کا طواف کیا تو باقی جو کافر تھے وہ آئے کرنے لگے اچھا عباس یار بڑے بہادر ہو تمہارے اتنے رشتے داری اتنی قرابت داری اور حضور قید ہو جائیں اور سارے تمہارے رشتے دار شہید ہو جائیں قتل ہو جائیں اور تم پھر بھی آج بڑے اچھا اعلی لباس پہن کے طواف کرو یار واقعی اتنی موت پر اتنے صدمے پر برداشت کرنا عباس تمہارا کام ہے انہوں نے کہا سنو بلا اوسیرا ولا خو تشاہ نہ حضور قید ہوئے اور نہ کوئی قتل ہوا یہودی ختم ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا دو دن گزرے تو جناب ان کو خبر پہنچی کہ خیبر تو اجڑ گیا وہ تو مسلمان نے فتح کر لیا ہے انہوں نے کہا عجاج کہ پتی نہیں پہنچ گیا تو راستہ طے کر گیا چار دن کا سفر کر گیا ہو. وہ کہاں ہاتھ آتا اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیریت وہ جو وعدہ کیا تھا کہ قریبہ اور مغانا ہم آپ کو ایسا مال غنیمت دیں گے کہ خیبر جس میں صرف ایک علاقے میں چار ہزار تو صرف کھجور کا درخت تھا صرف ایک علاقے میں سونا چاندی زمین زراعت کھجور اتنی بڑی غنیمت اللہ نے عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی وہ آخر ان الحمد رب العالمین برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں سرکار دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے بارے میں دروس کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعلی کی رحمت سے غزوہ خیبر اور فتح خیبر تک تقریبا ہم پہنچے اللہ نے حضور کو کامیابی عطا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے کامران کامیاب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے اسی ضمن میں جیسا کہ آپ پہلے سیرت طیبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر حزبۂ خندق کے موقع پر جو قبائل کفار قریش کے ساتھ مل کے چڑھ دوڑے تھے مدینے پر ان میں بڑے بڑے قبائل بھی تھے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیبیہ میں قریش کے ساتھ تو سلو ہو گئی اور کچھ لوگ جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے اور کچھ قبیلے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے ان میں تو بہرحال اب لڑائی کا امکان نہ رہا چونکہ کہ دس سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں نہیں رہیں لیکن جو قبائل نہ تو قریش کے حریف بنے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف بنے اور انہوں نے آزاد میں شرکت کی تھی تو ان کو ادب سکھانے کے لیے حضور نے مختلف سرایہ پوچھا تاکہ آئندہ کسی قبیلے کو ضرورت نہ ہو کہ ابھی جب تمہارے ساتھ ہمارا اختلاف ہی نہیں تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہی نہیں ہے اگر قریش جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور تم وہاں سے خام خواہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اس لیے کئی سرایا ہیں سریا مارکہ اور غزوہ غزوہ تو یاد رکھیں ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی وہ تو غزوہ اگر آپ نے شرکت نہیں فرمائی اور آپ نے فوج بھیجی جماعت بھیجی کسی کو ابیر بنایا تو اس کو سریا کہتے ہیں یا مارکا کہتے ہیں اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا کیونکہ بعض چیزیں ہمارے ہاں خاص طور پہ اردو زبان میں جب بعض چیزیں منتقل ہوتی ہیں نا تو ایک غلط العام بن جاتی ہیں اغلاط العام بن جاتی ہیں کہ وہ ان کے نزدیک ہر جنگ ایک غزوہ ہے اور بعض لفظ تو ایسے اللہ علامہ فرمائے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب عجیب استعمال کرتے ہیں کہ مثلاً علامہ فرمائے کو کرکٹ جیت گیا عجیب موجودہ ہو گیا مناؤ صبح موجودہ تو وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پہ ہو اچھا جی فلاں آدمی نے تقریب کی وہ تو ایسا بات ہو تو بس کمال ہو گیا جی یہ تو موجودہ کر دکھایا ہے مناؤ صبح ابھی موجودہ ایک خاص اصطلاح ہے جیسے کرامت ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو ہمارے خارق عادت اللہ کے حکم سے اذن سے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو وہ موجودہ کہلاتا ہے یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ پہ ہو اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو تو موجودہ نہیں ہوتا وہ کرامت کہلاتا ہے اور اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ پہ ہو تو آپ کہیں گے چھ ہو گیا اتفاق سے کامیابی حاصل ہو گئی یا ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی لیکن یہ تو نہیں کہ موجودہ ہو اسی لیے یہ بات لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں تو مزور نے سراہایا اور ایک سریے میں ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ بظاہر با اعتبار ظاہر چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر بہت بڑی اکمت ایک سرییا جب گیا کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو کافروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا دیرداس وہ کافر بھی تھا اور گستاخ بھی تھا وہ بات بات میں ایسی باتیں کہتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو حضرت اسامہ ابن زید نے جب اس کی بات سنی تو جوش میں آئے اور اس کو مارنے کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ بھی رہا ہے اور منوز بلّہ باتیں بھی حضور کی شان کے خلاف کر رہا ہے اور حضرت اسا اپنے دیر بھی پیچھے بھاگ رہے جب ایک جگہ ایسی آ گئی ایک درخت کے قریب ایسی آ گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب اسامہ کے ہاتھ اسے نہیں بچ سکتا اور ایک اور انصاری صحابی بھی اسامہ کی مدد پہ آ گئے اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا درخت کی اونٹ میں آیا اور فوراً کہنے لگا شد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ ساری نے ہاتھ روک لیا لیکن اسامہ نے تلوار مانتا. مار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا حضور پاک نے اسامہ کو طلب کیا آپ نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا مادہ تفالب شہاد اللہ الا تم کیا میں اللہ کو کیا جواب دو گے الا اللہ کے مقابلے پر تلوار چلا دی تم نے اس نے کہا یا تو نوز بلّہ آپ کی توہین کر رہا تھا اور اس بھاگتے ہوئے بھی توہین کرتا جا رہا ہے لیکن جب میری تلوار اس کی گردن پہ آ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچ سکتا تو تلوار کے ڈر کے بارے میں کلما پڑا ہے حضور نے فرمایا ہل شک تقلبہو کیا تم نے اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیا تھا اس نے ڈر کے ہمارے پڑھا ماضا تفعل بلا الہ الا اللہ الازا تفعل بلا الہ علا اس سام تم نے کیا کیا تو اس سے یاد رکھیں کہ ایک کتنا عظیم درس ملتا ہے کہ بھائی کل پڑھنے والے کو بلا بجا کا کرنا کیونکہ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے ظاہر کا شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں اما وفی علم بات باطن کے علوم تو اللہ کیا تو اس لیے اسلام کا یہ حکم ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کافر نہ کہیں اور اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس پر آپ حملہ نہ کریں کیونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے اب آپ یہ نہ کہیں اس نے ڈر سے پڑھا ہے اس نے پیسے کے لیے پڑھا ہے اس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے پڑھا جس طرح پڑھا لیکن کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے اسلام اتنا بڑا درس دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی کلمہ کو انسان کو کافر کہنا یا بلا وجہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا نہیں ہم ظاہر پہ دیکھیں گے اگر وہ منافق ہے تو پھر قیامت میں پکڑا جائے گا ان المنافقین منافق ہی من النار اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دے اسلام ظاہر کو قبول کرنا اب ان واقعات کے, کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عمرت القضا کا جو کہ ایک سال گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرے کے باپ تشریف لے گئے تھے اور عمرت القضا کرنا اسی لیے یہ بھی ایک سیرت سے ہمیں سبق ملا کہ اگر آپ نے مثلاً احرام باندھا ہے اور آپ روک دیے گئے اور ہمارے یہاں تو خیر یہ ایک عام بات بن گئی ہے نا کہ انڈیا سے حیرام باندھیں گے پاکستان سے ایرام باندھیں گے فلائٹ کینسل ہو گئی اس فلائٹ میں اوور لوڈنگ ہو گئی یا جگہ نہیں ملی تو وہی پھر چادریں اتار کے کپڑے پہن کے گھر چل جائیں گے پھر دوسرے دن آ جائیں گے پھر احرام بات. تو یہ کوئی مزاق نہیں ہوتی گمراہ جب ایک دفعہ آدمی نیت کر کے احرام باندھ لے اور اس کے بعد ایئرپورٹ پہ آ گیا پاسپورٹ میں غلطی نکل آئی کوئی ویزے میں غلطی نکل آئی یا اس کو جہاز میں سیٹ نہیں ملی اب وہ رہ گیا ہے وہ احرام نہیں کھول سکتا وہ اسی طرح احرام کی حالت میں رہے گا جب تک اس کی بکری جو ہے حرم میں زب نہ کر دی جائے چاہے دس مہینے پھرتے رہو دو مہینے پھرتے رہو ایک مہینہ پھرتے رہو وہاں سے وہ انتظام کرے گا کسی آدمی کو پیسہ بھیجے گا وہ حرم میں اس کی بکری دبے کرے گا اس کو اطلاع دے گا کہ تمہاری دم دبے ہو گئی اب وہ سر مڑا کے پھر ایرام کھولے گا اور عمرہ بھی اس کے ذمہ ہو گیا چونکہ نیت کرنے کے بعد عمرہ واجب ہو گیا تھا عمرہ بھی اس کو کھزا کرنا ہوگا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گفار قریش نے روک دیا تو آپ نے باقاعدہ اپنا سر مڈایا احرام کھولا اور پھر اگلے سال عمر دلکا کا اعلان کیا یہ شریعت مذاق نہیں ہوتی کہ گھر سے احرام باندھے اچھا جی جتنے ایران باندھا گھر میں دو رکعت پڑی نیت کی بیگ پڑی ایئرپورٹ اپنا اڈے پہ آئے بس نہیں ملی ٹیکسی کام کی نہیں ملی اچھی موٹر نہیں ملی دوست نہیں ملا کپڑے اتارے گھر چلے گئے اور تم تو احرام میں ہو چاہے تم دوسرے کپڑے پہن لو لیکن احرام سے تب نکلو گے جب تم سر مڈاؤ گے یا بال کٹاؤ گے اس کے بغیر تم احرام سے نکل نہیں سکتے اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے حل کہ اگر تم اپنے ملک سے چل رہے اور تمہیں خطرہ ہے کہ میں رستے میں روک دیا جاؤں تو اسی وقت اگر نیت میں آدمی کہہ لے کہ محلی ہے سہبست نہیں میرا اللہ میرا وہی مقام ہوگا جہاں تم مجھے روک دے تو پھر جہاں روکا جائے پھر وہی بکری بھی کر سکتا ہوں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پھر بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بکری حرم میں پہ ہوگی چونکہ یہ نص سے قطعی ہے وہ کہتے ہیں یہاں کہ قرآن آ جائے پھر ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے کہ ہدین بالغ وغل بکری جو حرم کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ کہاں میں بھی پہنچا حتہ يبلغ الحدی لگل کہ حدی کے جانور کو اس کے مقام پہ پہنچا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران فرمایا امرت القضاء کا تو چودہ سو آدمی تو وہ تھے نا جن کا عمرہ رہ گیا اور چھ سو آدمی اور بھی تیار ہو گئے تو دو ہزار آدمی کا قافلہ جو ہے وہ امرت القضاء کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا حضور نے حکم دیا کہ ہتھیار رکھو ہتھیار ساتھ حضرت ابو بکر آئے حضرت عمر آئے انہوں نے کہا رسول اللہ بینہ و بہنا ہمارا اور قریش کا عہد ہے کہ ہم جب عمرہ کرنے آئیں گے تو ہتھیار نہیں لائیں گے صرف تلوار اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہتھیار رکھ لیں نہ ہوا بہن نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ آبا بکر اناف الغدر امین قریش مجھے قریش پر اعتماد نہیں ہے مجھے غدر کا خوف ہے کہ وہ دھوکا کریں گے اور اگر انہوں نے دھوکھا کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے مسلمان کو بڑا حضر ہونا چاہیے تیار ہونا چاہیے مسلمان کبھی کافر پہ بھروسہ نہیں کر سکتا جو کافر پہ بھروسہ کرتا ہے پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں مسلمان تو ہر وقت استعداد میں ہو آپ نے فرمایا حضرت نے کہا دور وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا فرمان آنکھوں پر لیکن ہمارا ان کے ساتھ آج جی آپ نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو آحت یہ ہے کہ ہم عمرے میں حرم میں مکے میں ہتھیار لے کر نہیں داخل ہوں گے لیکن ہم حرم کے باہر ہتھیار رکھ دیں گے لیکن ایسا تو نہ ہونا کہ دشمن ہم پر حملہ کر دے تو ہم منورہ منور ہتھیار لینے کیسے آئیں گے ساڑھے چار سو تو اب حضرت عمر کو بھی بات سمجھ آ گئی حضور نے فرمایا ہتھیار لے لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حد حرم پہ پہنچے اور آپ نے حکم دیا کہ بھئی چونکہ ہتھیار ہم نے حرم میں لے کر نہیں جانے ہمارا معاہدہ ہے ہتھیار باہر رکھ دو لیکن دو سو آدمی یہاں چھوڑو جو ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور اگر خدا نہ کرے یعنی آپ اندازہ فرمائے حضور کی دور اندیشی کا اسی لیے آپ جنگ عہد کا کبھی پلان دیکھیں رکشا دیکھیں ابھی ایک بہت بڑے معروف جرنل تھے ہمارے پاکستان میں بڑا نام پر جرنل تھا تو اس نے جنگ عہد پہ باقاعدہ ایک کتاب لکھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ آئے ان کو بھی یشکتا علوم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان سلمان کو تو عشق ہوتا ہے تو وہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو انہوں نے اس جنگی نقطۂ نظر سے پورے مدینے کا سروے کیا پھر عہد گئے پھر عہد میں وہ مواقع تلاش کیے کہ حضور پاک نے تیر اندازوں کو کہاں کھڑا کیا اپنی فوج کہاں کھڑی کی قریش کی فوج کہاں کھڑی تھی سوار کہاں کھڑے تھے اور خالد بن ولید نے کہاں سے حملہ کیا اور یہ سارے واقعات جتنے اس کو عادیش و تاریخ کی روشنی میں ملتے تھے اس سارے واقعات کو لیا اور پھر پورا نقشہ بنایا اور اس کے بعد پھر اس نے جنگی حکمت عملی پر اور دیگر جنرل جو ہیں ان کے مختلف حوالے دیے اور ثابت کیا کہ آج چودہ سو سال کے بعد جدید طریقہ حرب کا کوئی ماہر بھی آ جائے تو اس سے اچھا نقشہ نہیں بنا سکتا جو حضور نے اس وقت بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی اعتراف کیا اقرار کیا کہ حضور صرف اللہ کے نبی نہیں بلکہ سب سے بہتر جرنیل بھی تھی کہ اتنی اچھی تختی اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں گئی ابو بکر عمر کی نظر نہیں گئی کہ ابھی کوئی مکہ ہیں دھوکا کرتے تو پھر کہ ہم کیا کریں اور چلو ایک ایک تلوار کی اجازت ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی اگر مکے میں لڑائی ہو بھی جائے تو چلو دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے تو ہم مقابلہ کریں گے نا اچھا اب اگر ہم ہتھیار رکھ کے یہاں چلے جائیں اور دس آدمی بٹھا دیں وہ آگے چھین لیں اچھا وہ نہ بھی چھینے لیکن لڑائی ہو جائے تو دس آدمی سارا ہتھیار اٹھا کے ہمیں کیسے پہنچائیں گے دو سو آدمی یہاں بیٹھے حرب کے بعد بیٹھے رہو اگر تمہیں پتہ لگے کہ کفار نے غداری کی ہے اور دکھا کیا ہے اور ہمارے ساتھ کتاب شروع ہو گئی ہے تو فوراً ہتھیار لے کے ہمیں پہنچاؤ اور اگر سنو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو جو جماعت عمرہ کر لے گی ان میں سے پھر دو سو آدمی ہم بھیج دیں گے وہ آ کے پہرا دیں گے اور آپ جو ہے جا کے عمرہ مکمل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ابھی آپ حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا وفد پہنچا نے کہا یا رسول اللہ کو یار سلا بہنا کہ بہن کہ آپ سلا نہیں لائیں گے ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہتھیار لے کے آئے ہمیں ہتھیار دیکھ لو خارجی عرب رکھ دیے اب عرب میں نہیں لا رہے آپ چپ ہو گئے حل کوئی نہیں تو ابو سفیان نے اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے ایک بات سوچی اور اس کا آ کے اعلان کر دیا مکے میں کہ مکے والوں فو اپنے گھروں سے چھوڑ کے نکل جاؤ اور پہاڑوں پہ چلنے کہا کیوں نے کہا دو باتیں ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مدینہ سے لوگ آئے نا ان کو مدینے میں ہوما ہو گیا بخار ہو گیا ہوما سفرا جسے آپ یرکان کہتے ہیں تو ہوما سفرہ ہو گیا ہے اور وہ دادی بیماری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی ہوں اور ہم بھی حرم میں ہوں طباع میں ملنا جلنا ایک دوسرے کے قریب آنا اختلاط کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں زیادہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں تاکہ ان کی ہوا بھی ہمیں نہ لگے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ہم اوپر سے بیٹھ کے ان کا پورا جو ہے وہ نظارہ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس حالت تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہما ہمہ یسرے ہمہ یسرف ہمہ یسرے بہت بھاگے سب پہاڑوں پہ جڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے تو یہ مشہور کر دیا ہے کہ ہمیں ایرکان ہو گیا حضور نے حکم دیا کہ اچھا آپ نے کندھے جو ہے کپڑا نکالو استفا کرو اور رمل کرو اپنی قوت کا اظہار کرو کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہمیں کوئی ہمہ جما نہیں جس آدمی کو ارکان ہوگا وہ اس طرح رول کر کے پہلوانوں کی طرح تین چکر لگا سکتا ہے اللہ کے وہ تو چلے گا تو مرا مرا چلے گا اور جب جناب وہ ربل کرنے لگے تو عبداللہ اللہ اپنے روا چکے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بڑی آواز دی تھی اللہ. تو انہوں نے جناب رج پڑنی شروع کی خلیل کفار خلو خلو, خلو ان بنیل کفار خلل گفا گفارا سبیلے اے کافروں کی اولادو ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے ورنہ ہم تم پہ ایسی سرب ماریں گے کہ ہم تمہاری کھوپڑیاں جو ہیں وہ عردہ کر دیں گے اور دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیں گے ہم کمزور نہیں ہوئے حضرتیں ہمارے آ کے کہ اپنے روا ہم آپے گی اپنے رواں اپنے روا تم کیا کر رہے ہو بھائی ہماری ان کے ساتھ سلو ہے انہیں ہمارے لیے حرم خالی کر دیا ہے ہم تو آپ کر رہے ہیں تم پھر جنگ پھٹکانا چاہتے ہو کہ ان کو کوئی شیر سنے کوئی جذبہ آئے کوئی جوش آئے وہ آ پھر حملہ کر دیں اور اللہ کے حرم میں جنگ ہو جائے کیا کر رہے ہو تم ادور نے فرمایا کہ آ اچھا چھوڑو اس بات کو تم یہ رجد نہ پڑھو بلکہ یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ وحده صدق واد سد اواد نسر ابدہ حزم الحداب وحدہ لاش اقبل حضور نے فرمایا اور یہ اس سے زیادہ مؤثر تھی کہ اللہ کی توحید کا اعلان اور ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ, وحدہ صدق اللہ. اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا جو نبی کو خواب دکھلایا تھا آج برا ہو نظر ابدہ اللہ نے اپنے عبد اپنے پیغمبر کی مدد کی ح جو اللہ کی فوج ہے اللہ نے ان کو غالب کیا ہزم اللہ ہزاب اور اللہ نے عذاب جو دس دس ہزار کا لشکر لے کر آئے تھے ہم کو مدینے میں مارنے آئے تھے آج ہم مکے میں داخل ہو کے طباف کر رہے ہیں اور پھر یہی کڑماد پڑھنے جو ہیں سفا پر یا مربع پر سنت ہو گئے کیونکہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے فعل سے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے سنت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ مکمل فرما لیا حضور نے حکم دیا کہ جانور سے پہکا لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی آج بھی عمرہ کرنے آئے اور وہ او بکری دے تو یہ سنت ہے واجب نہیں ہو اگر حج تمتو ہو یا حج ہو تو پھر جو ہے دم تمتو یا دم کان یا دم شکر وہ تو واجب ہیں اگر نہیں کرے گا تو اور دم دینی ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی عمرے پہ آئے لیکن پھر بھی وہ جانور ساتھ لے آئے یا یہاں آ کے بکری خرید کے ایک دو چار دس بکرے کر دے تو یہ سننا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر آنے آتے وقت اور عمرے سے فارغ ہوتے ہوئے بھی آپ نے قربانی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا صحابہ نے حلق فرمایا کسی نے قصر فرمایا ایران کھول دیا گیا اور دو سو صحابہ کو بھیجا گیا اور جو آدمی سلا پر پہراتے رہتے وہ پھر مرادہ کرنے کے لیے آ گئے انہوں نے بھی امراضہ کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو کہ ابو سفیان کیونکہ تم سردار ہو مکے کے اور ہم مکے میں آئے ہیں اور حضور سات سال کے بعد داخل ہوئے تھے مکے میں کیونکہ اب سات ہجری آ گئی تو سات سال کی جدائی کے بعد آدمی جب اللہ کے کابے میں آتا ہے تو کابت اللہ کی عظمت کا احساس تو تب ہوتا ہے نا اب چونکہ اللہ کا کعبہ آپ کے ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے لہذا ہمارے دل میں وہ احساس نہیں ہے آپ لوگ جب نوکری پر سب سے پہلے دن مکے میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے احساسات اور جذبات کیا تھا آپ نے جب سب سے پہلی جا کے نماز پڑھی تھی کابت اللہ میں اور طواف کیا تھا اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے اور آج کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سات سال کے بعد آئے تھے حضور نے فرمایا ابو صرفیات میں چاہتا ہوں کہ میں کابت اللہ کے اندر بھی داخل ہوں لہذا تم شیبی سے کہو کہ وہ چابی لے آئے اور کابت اللہ کا دروازہ کھولے اور ہم اندر بھی دو رکعت پڑ لیں اور ہمارے معاہدے میں داخل نہیں ہے ہم نے آپ کو عمرے کی اجازت دی تھی اللہ کے اندر داخل کرنے کی اجازت تو نہیں دینے فرمائے عجیب آدمی بھائی ہم نے عمرہ کر لیا طواف ہم نے کر لیا صفا مربع ہم نے دوڑ لی سلا ہمارے پا ہر بات بالکل خیریت کے ساتھ جا رہی ہے اگر ہم کابت اللہ کے اندر دو رکعت پڑھ لیں گے تو اس میں معاہدے کی کیا بات ہے اور نے کہا نہیں حضور یہ معاہدے میں شامل ہے حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک نہیں دیتے ہیں وہ اجاز ٹھیک حدور میں فرمایا اچھا بلال تم ایسا کرو یہ کابے کے اندر تو ہمیں نہیں جانے دیتے تم کابے پہ چڑھ جاؤ اور آزاد اب بلال بیچارہ کیسے چڑے اس کو سیڑھی تھوڑی دے دیں تو وہ کابت اللہ کو پکڑ کے چڑھ گیا غلاف اور حاجر اسرد کے قریب سے غلاف پکڑنا جو شروع کیا نا جی غلاف کو پکڑتے پکڑتے کابے کی چھت پہ چڑھ گیا وہاں جا کے جب آزان دی تو اکرما نے آزان سنی ابھی اکرما اسلام نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ مجھے ہلکا بیٹا تھا کہنے لگا الحمدللہ للہ باد اب الحکم کہنے لگا شکر ہے کہ میرا ابا مر گیا برنا وہ آج اگر ہوتا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی حاضر عبد السولہ عجیب بات ہے ہم لوگ یہاں سردار ہیں اور یہ کالا غلام کابے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہا ہے یہ کیا ہمارے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے ہم سفیان کو کیا چھیڑا ہو ابو سفیان نے کہا دیکھو اپنے کعبے میں داخل نہیں ہونے کا اس سے تو بہتر تھا کہ تم چابی دے دیتے چلو کعبے کے اندر تو نماز پڑھتے کعبے کے اندر ازان دیتے تو کوئی سنتا تو نہیں تم نے ریاتی کی ہے تم چابی دے سکتے چابی نہ دینے کی وجہ سے دیکھا ہے کہ ازانے ہو رہی ہیں اور سارے ہم پہاڑ سے سن رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آخر نماز جو پڑھتے ہیں تو ازانے تو دینی ہیں خیر بہر حال جب تین دن گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تم اجازت دے دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دو دن اور قیام کریں اس نے کہا کہ لا اللہ کو سرا سرائی ہمارا آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ ہم تین دن کے لیے مکہ آپ کو خالی کر دیں گے ہم راتے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے مزید رہنے کی ہم اجازت اجاز نہیں دیتے ہم جا رہے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو سفا آ ان کو عربی میں کہتے ہیں سفہا آرائش یعنی ان کے سمجھدار نہیں بلکہ یوں سمجھنے کے لنڈے نوجوان ان نوجوانوں کا گینگ جو تھا نا جی یہ نئے نئے لڑکے ہوتے نا موانا بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام ایسے کرتے ہیں جو عام بے وقوف بھی نہ کریں یعنی عجیب عجیب جذبات ہوتے ہیں نا لوگ ابھی آپ نے میں آج ہی اخبار میں پڑھا تھا پتا نہیں کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی کہ کرکٹ وہ ہار گیا وہ جیت گیا خامد نے کہا کہ اچھا ہوا بیوی بی نے کہا تم نے میرے فین کی توہین کر دی ہے جھگڑا ہوا نتیجہ طلاق کرکٹ والے وہاں کھیل رہے ہیں وہ یہاں گھر پر بات کر کے بیٹھے ہیں دونوں تو اس قسم کے لوگ ہیں کہ بے وقوف یہ عقل کی بات تو نہیں ہے نا کہ کرکٹ کوئی کھیلے بیوی تم چھوڑ دو ایک آدمی نے باپ کو مار دیا باپ آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا دیہاتی آدمی تو کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ حالانکہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ کرکٹ کیا ہے جیسے کافر کوئی چال سمجھ نہیں آتی اسی طرح ان کا یہ کھیل کبھی آپ کو سمجھ آتا ہے وہ <تصفح> خود ٹیڑا ہے کھیل بھی ٹیڑھے کوئی ہار کے جیت جاتا ہے کوئی جیت کے ہار جاتا ہے یہ رن ریٹ ہے یہ نمبر ہیں یہ پوائنٹس ہیں یہ فلان ہیں یہ سیمی فائنل ہے یہ فائنل ہے یہ کیا ہوگا کیا چکر ہے تیری ہر نگاہ میں الجھن تیری ہر ادا میں بل ہے انگریز ظالم ہے نا اس کی تیری ہر نگاہ میں الجھن تیری ہر ادا میں بل ہے میری آرزو میں لیکن کوئی پیچ ہے نہ مسلمان ہے سیدھا کھیلنا ہو تلوار پکڑو بات کرن کو سی بہادری ہے کہ آپ یہاں سے بٹن دبائیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے میزائل پھینک دیں یہ بہادر قوم اسی طرح لڑتی ہے دیکھا نہیں بہادر قوم ویٹ نام میں کیسے لڑی تھی کیسے تم دبا کے بھاگی میں نے کہا تو دو سو سپاہی میدان میں مر جائے نا یہ تو ملک چھوڑ کے باغی اتنی بزدل ترین قوم اب یہ تو میرا بھائی کوئی بات نہیں نا ہم یہاں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب صاحب نے نقشے بنے ہوئے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ زاویے پہ سٹے اور یہاں بیٹھے بیٹھے صاحب نے بٹن دبایا اور یہاں سے ایک میزائل اڑا اور اس نے جا کے وہاں جناب تباہی ڈال دی او جی ہم جیت گئے کیا جیت گئے منہ کالا ہو گیا بد تم چوری جو چھپکے سے باہر کرے وہ بھی بہادر ہوتا ہے ہم نے جناب یہ کر دیا ہم نے ریڈیو کی بات پکڑ لی ہم نے ٹی وی کی لہروں سے راستہ لے لیا ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے پکڑ لیا وہ تم نہیں بہادری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے مبارزت ہوتی تھی, تھی کہ سامنے آؤ آ لڑو اور یقین کریں مسلمان کتنا گیا گزرا ہے آج بھی کفر اس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں لڑ سکتا آپ نے دیکھا سات لاکھ آدمی چار سو مجاہدین سے لڑ رہے کوئی عقل ہے یعنی سمجھ گیا ایمان سے ایک بندے کو بڈ ڈالے کی وہ اور پھر بھی لڑے یعنی اگر آدمی کو شرم آئے تو ویسے گنگا میں ڈوب جائے کہ یار ہم کس کے, اچھا لڑ کس کے خلاف رہے ہو جی ہمارا ہمارا ملک ہے اپنے ملک کے خلاف لڑے ہو. کوئی عقل ہے تم اپنا ڈنڈا لے کے رات گھر لڑنا شروع کر دو بیوی سے بچوں سے تو کوئی کیا گا کہیں گے بھی اس کو کیاسپٹل میں شہر بھیجوتا ہے پاگل ہو گیا ہے آدمی دشمن سے لڑتا ہے اگر اس کو اپنا ملک کہتے ہو تو پھر لڑائی بند اور لڑائی کرتے ہو تو پھر سیدھی بات کرو کہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن کفر کی باتیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی اس وقت آئیں گی جب اللہ نور ایمان سے سینے روشن کر دیں گے جب آپ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ انڈین ہے یہ پاکستانی ہے یہ سندھی ہے یہ نہیں ایک بات سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر تو بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آ رہے ہیں تو سفاغ نے کیا انہوں نے کہا نوجوان جناب چھوٹے چھوٹے ان کے اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا ہم واک اٹھائیں ہم حملہ کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹے ہو کر جناب آئے حضور کو پتہ لگا حضور نے فرمایا کو ان کو اعلان کرو ان کو کہ لڑنا ہے تو سفر کرو آرام سے ہمیں نکلنے لو بھاؤ لڑو لڑنا ہے تو آؤ کھل کر لڑو یہ کیا بات ہوئی کہ تم چوری چھپے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہو یہ کوئی بات ہے بڑے بہادر پر پھرتے ہو لڑنے کا شوق ہے ہم حاضر ہیں ہمیں صرف حرم سے باہر جانے دو چونکہ ہمارا معاہدہ ہے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں اب جب حضور حرم سے باہر آئے تو پتہ لگا کہ ہتھیار موجود ہے حضور نے صابر اٹھا لی اور وہ ایسے تھے پاگل وہ تو آئے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اب جناب حضور پاک نے جہاں جہاں سرایا بھیجے تھے نا جی اس کے ساتھ دیکھیں ایک عظیم خطہ دیکھیں اس لیے پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ سب سے بڑا انقلابی بھی اگر کوئی ہے تو محمد ساری دنیا میں انقلاب آئے آپ دیکھتے ہیں فرانس کا انقلاب ہے آپ دیکھتے ہیں روس کا انقلاب ہے کمیونزم کا انقلاب ہے کیا ہے اقتصادی مسئلے پہ گپیٹ کے مسئلے پہ روٹی کے مسئلے پہ مکان کے مسئلے پہ انقلاب. یہ انقلاب کے آدمی سر سے لے کر باؤں تک بدل جائے یہ انقلاب اگر پی ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ و ظالم کو رحم بنا دے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو لوگوں کی بیٹی کو بغیر سرنگا رنگا نہ دیکھ سکے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے والا بن جائے اور جن کی زندگی نب لوٹ مار شراب پہ گزرتی ہو ان کو راتیں مسلے پہ گزرے اور دن گھوڑے کی کشتی پہ گزرے یہ انقلاب جو حضور لائے ہیں ایسا انقلاب تو دنیا اس کی کوئی مثال نہیں پہ سب سے بڑا لیڈر سب سے بڑا انقلابی سب سے بڑے جرنیل سب سے بڑی رحمت سب سے بڑا رسول امام الانبیاء سید خادم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا کوئی پہلے گھر میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو عظیم شوہر عظیم باپ اسی طرح آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ بکریاں چرانے میں بھی دیکھیں تو آپ جیسا رائے آپ کو نہیں ملے گا یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں اب حضور نے حکم دیا کہ بھائی صحابہ میں سے کچھ لوگ تیار ہوں اور بادشاہوں کو ختم اب آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ انا فتح نال کا فتح اب خدے کی کتنی بڑی فتح ہے کہ ذرا دشمن کے ساتھ دس سال کے لیے معاہدہ ہو گیا نا ادھر سے تو ہم مطمئن ہے نا باقی کام تو کریں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہ قلبی ایک صحابی تھے اور اتنے خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ ہماری تو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ مرد ہو کے پردہ کرتے تھے کہ کوئی عورت میرے جوال کے فطرے میں مبتلا نہ ہو ہماری تو خیر عورتیں بیچاری پردہ نہیں کرتی پردہ کس سے کریں ویسے وہ بھی سچی ہیں کیونکہ خامد عورت میں فرق تو رہا کوئی نہیں پردہ بیچاری کس سے کرے پردہ کیا جاتا ہے مرد سے مرد رہے نے تو بارہ عورت بھی حق پر ہے اس کا بھی حق بنتا ہے آخر کس سے پردہ کرے یعنی اب آدمی دیکھے نا جی جب شکل ملتی ہو ہر چیز ملتی ہو تو کس سے پردہ کرے اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی مولوی آئے نا پھر آپ کی بیوی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی کرتی ہے تو اس لیے وہ دیکھتی ہے اس کی داڑھی ہے تو بردا ایسے تو پردہ ضروری ہے آپ شک پہ جو عورتیں پردہ نہ کرنے والی ہوں نا چلو آپ میرے ساتھ جائیں ہم جہاں سے گزرے وہ کی جا رہا ہے ہم سے نفرت ہے کہ بوڑھا آئے مولوی اللہ عالم ہم تو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علم کا کچھ نہ کچھ حیا کہ چلو اتنا شرم تو ہے نا کہ ایک مولوی جا رہا ہے اس کے سامنے تو کم از کم ہم شریعت کا مذاق نہ اڑا یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ایک مثبت سوچ کسی وقت بھی اس سے اللہ پاک راضی ہو سکے حضور نے حضرت دہ گئے کل بھی ربی اما تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ ہرکل کے پاس اس وقت سپر پاور جو تھی وہ روم تھی نا ایک روم اور ایک فارس یہ سپر پاور تھی اور روم جو تھا اس کا بادشاہ شاہ کہلاتا تھا اور کسرا جو تھا اس کے لوگ جو ہے وہ فارس کہلاتے سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نديه اي گلبي کو بھیجاؤ خط اور خط کیا محمد الرسول الله رب العالمين اله رقم عظیم الروم والسلام على من تبع الهدا اسلم تسلم يعطيك الله اجركم مرتين حضور نے خط یہ خط محمد رسول کی طرف سے ہے اور ہرک عظیم اور جو بادشاہ روم کا بڑا اس کو سلام تو اس پہ ہے جس نے اللہ کی ہدایت کو مانا ہے کیونکہ کافر کو آپ سلام و علیکم نہیں کہہ سکتے اور اس کے بعد حضور نے دعوت دی کہ بادشاہ سلامت اسلام لے آؤ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تو تمہیں دونوں حاضر دیں گے کیونکہ چونکہ تمہارے کتاب ہو عیسائی ہوں ایک تمہیں اس دین کا حجر بھی دے گا اور ایک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بھی دے گا اور اگر تم اسلام نہ لے آئے ان نالے کا اسمل پھر جتنی قوم تیرے ماتحت ہے ان کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تم پہ ہوگا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ روم جو ہے ہرکل جو ہے ان کا جو دارالخلافت تھا جو مرکز تھا وہ تھا کستنتینیا لیکن کشتنتین سے یہ ان دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا دہ یا کو دیکھ آ، آ، آ، بھیج کر تو ہیرا جو ہے وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا شام اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں بیت المقدس کو فتح کر لوں تو میں اس میں فنا مقام سے پیدل چل کے داخل ہوں گا تو اپنی منت پوری کرنے کے لیے پیدل چل کے بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اچھا اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ راستے میں اس خواب دیکھا جب وہ آ رہا تھا پیدل پیدل مقدس کو تو جب رات ہوئی سو گیا تو رات میں خواب دیکھا خواب دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو مختون ہیں مختون معنی ختنہ جن کا ہوتا ہے وہ آتی ہیں اور میرے ملک پہ قبضہ کرتے خواب دیکھا تو کبر آ گیا مختون کون ہوتے نے اپنے کسی سین کو بلایا کسائش کو بلایا کساتر کو بلایا علماء جو تھے ان کے بڑے بڑے ان کو بلایا اور سب کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے یہ پختون لوگ کون ہیں انہوں نے کہا جی یہودی بھی خطرہ بیٹھتے ہیں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ پھر میرا خواب جو ان کے بارے میں جو ایسا کرو کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہود کا بچہ بچہ ختم نہ رہیں گے نہ میرے ملک میں قبضہ اسی اسنا میں خدا کی قدرت ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا وہ عرب کے آدمی تھا جب اس کو مارنے لگے کپڑے کھل گئے دیکھا وہ بھی مختون ہے تو ہیرکل کو یہ رپورٹ بھی پہنچی کہ جناب یہودیوں سے تو ہم ڈر رہے تھے ایک اور آدمی پکڑا گیا وہ یہودی بھی نہیں ہے وہ تو کہتا ہے میں عرب ہوں ادھر کا بکا شریف کا وہ بھی مختون ہے چا, اس کو بلاؤ اس کو پیش کیا گیا اس نے کہا کہ اچھا تم کیوں مختوں نے کہا جی ہمارے عرب جو ہیں وہ سارے خطان کے قائل ہیں خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ہم علت ابراہیم ہی ہیں اپنے آپ کو تو یہ دعوی کرتے تھے نا چاہے مشرق تو اب ہرا سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ عرب کے بارے میں بھی معلومات کرو ہم جلدی نہ کریں یہود کو ختم کرنے میں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک قوم کی قوم کی نسل مٹا ڈالیں اور اس کے بعد نتیجہ کوئی اور نکل آئے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اسی اسرح میں دہیہ پہنچی ابھی دہیہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ اس چور نے جو پکڑا گیا تھا اس نے ایک بات یہ بھی کر دی تھی کہ انفینا نبی مکے میں ایک نبی ہے جس کا نام محمد ابن عبد اللہ کل نے کہا چاہ چکہ پڑھا نہیں لکھا آدمی تھا کتاب تھا بادشاہ تھا مطالعہ تھا انجیل کا بائبل کا کتابوں کا اس نے پڑھا تھا کہ یہ زمانہ ہے ایک نبی پیدا ہوگا اور ایسا کرو کہ شام میں پتہ کرو کہ مکے کے لوگ آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے شام کوئی آدمی مکے کا کوئی وفد کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو تجارتی تو پتہ کیا گیا تو ابو سفیان کا وفد آیا ہوا تھا ان کو لے کر ہرکن کے پیش کر دیا گیا ہرکل نے اپنے سارے کسی سین کو بٹھایا ابو سفیان آ گیا. ملا اس نے پوچھا کہ اچھا. میں نے سنا ہے کہ مکہ میں مقرمہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں آپ نے بھی سنا نا ہاں جی کیا نام ہے اس نے کہا محمد ہرکل نے کہا کہ ایوکم تم لوگ جو آئے ہو وفد ڈیلیگیشن تجارت کا تم سب میں کون آدمی ہیں جو نصب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو محمد الرسول اللہ اب اس نے کہا آنا اس نے کہا ہر قلب ہے میں غریبی میں رشتے دار ہوں پانچویں جد میں میرا اور آپ کا دادا ایک ہے جد خامس میں ہم مشترک ہیں کہا اچھا ابو سفیان پھر جو جو بات میں تم سے پوچھتا جاؤں وہ مجھے ایک تو بتاؤ نام کہا محمد ابن عبد اس نے کہا کبھی آپ کا نبوت کے دعوی کرنے سے پہلے آپ نے کبھی کسی بات میں جھوٹ بولا ابو سفیان نے کہا کہ نہیں کوئی معاہدہ کرے وعدہ کرے عہد کرے تو پورا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے ابو سفیا نے کہا میں نے سوچا موقع تو ہے کوئی جھوٹ بولوں لیکن میں نے سوچا کہ پھر قیامت تک عرب میں آر رہے گی کہ ابو سفیاان نے سردار ہو کے جھوٹ بولا تھا ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے خلاف کوئی بات جھوٹ بول دوں آج تو مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے فخر کرتا ہے نا بلکہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا سیاسی لیڈر بن سکتا ہے لیڈر بننے کے لیے آج خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شمار ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کتنا بڑا بول سکتا ہے اور کتنے بہتر انداز میں بول سکتا ہے یہ کافر ہے وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ جھوٹ بولوں مجھے موقع ہے جھوٹ بولنے کا اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ جتنے آدمی کھڑے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ بھی میری توہین یا تردید نہیں کریں گے جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں لیکن خف تو آ رہا ہے. میں ڈر کیا کہا کہ یار میرے خاندان پر ایک بٹا لگ جائے گا کہ ابو سفیان نے چلو حضور کے ساتھ دشمنی تھی لیکن دشمن پہ جھوٹ کیوں بولا تو انہوں نے کہا اچھا کبھی معاہدہ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ معاہدہ ابھی ابھی ہمارا ہوا ہے ایک دو سال گزرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کا معاہدہ ہے پتہ نہیں پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن ابو سفیان کہتے ہیں اللہ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں میں یہ بھی جھوٹ بولا مجھے یقین تھا کہ حضور اپنا وعدہ پورا کر وعدہ پورا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدے میں خیالات نہیں کر اس نے اس کے بعد پوچھا چاہیے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگوں نے کہا نہیں جی کیا پوچھتے ہیں عبید اما الفا عبیدنا اماؤنا دا تو غریب غریب لوگ ہیں پر ایک دو آدمی ہیں کچھ باقی تو سب غریب ہیں فیر عل نے کہا ہم اتبا اور غسل اگر اس کی اتباع کرنے والے غریب ہیں تو پھر وہ ڈبی کیونکہ حق کی اتباع کبھی سرمایہ دار نہیں کرتا ہے جلدی سے حق کی اتباع ہمیشہ نصیبی غریبوں کو اور اس کے بعد اس نے اور سوالات کیے کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا جب سارے سوالات ختم ہو گئے تو کہنے لگا ابو سفیان وی لو کن تو فی موزی تو قدم خدا کی قسم آج اگر میں اس جگہ ہوتا جہاں محمد مصطفیٰ ہیں تو میں آپ کے پاؤں تھو کے پی لیتا سچا نہیں سارے حیران ہو گئے ابو سفیان حیران ہو گیا اس جگہ چل جاؤ تم جب باہر نکلا تو کہنے لگا زہارا امرو ابھی کبشا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار سنو محمد مدری کی بات کہاں جا پہنچی ہم تو ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے سپر پاور کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے روم کا بادشاہ وہ کہاں پر ہے وہ کہتے ہیں میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں گا یار اب تو بات بڑھتی جا رہی ہے تو خیر تہ آ گئے دہ یا آگے جب خط دیا تو جب ہیراک نے خط پڑا خطرو نے کہا دے یا ایک بات کرو میں آخر بادشاہ ہوں اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تم کساتر ہمارا جو سب سے بڑا عالم ہے نا اس کے پاس یہ خط لے کر گیا اس کو پوچھو کہ ہیراکل کہتا ہے تمہاری کیا رائے جب کساتر کے پاس خط لے کر گئے اس نے جب خط پڑا تو اس نے کہا اللہ الہ الا اللہ شد محمد ارسول میں تو بھائی اسلام لیا ہے میں تو مانتا ہوں سچا نبی اب ان کا سب سے بڑا آدمی جو تھا مسلمان ہو گیا اس نے اپنے باقی علماء کو بلایا اس نے کہا دیکھو میں اسلام لا چکا ہوں اسلام قبول کرو نے کہا نہیں ہمیں سوچنے کا موقع تو دیکھا کیا سوچ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ایک ایک علامت ایک ایک نشانی جو ہے وہ محمد بدری پہ سچی ہوگی اب فکر کس بات کی ہم عالم ہیں ہمارا کام ہے کہ ہک بات ملے تو اتباہ کریں ان نے کہا میں سوچنے دو دوسرے دن ہیراک نے سب کسی کو بلایا کسا تیرا کو بلایا سب کو بلا کے اور آپ جو ہے اس نے بڑا اہتمام کیا ایک مقام تھا مسلت تھی اور بڑے پیرے کے ساتھ کھڑا ہوا اور وہاں سے آ کے ظاہر ہوا اس نے کہا کہ دیکھو تم علما اور دروازے محل کے بند کرا دیے تم علماء ہو میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں میں نے جو قطب متقدمہ کا مطالعہ کیا ہے میں اس بات پہ, پہ پہنچا ہوں کہ یہ محمد عربی سچا نبی ہے اور تم سب گواہ ہو جاؤ شد اللہ, الہ الا اللہ ان محمد الرسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں اب جو کسی سین بیٹھے ہوئے تھے نا جی پہلے تو کوشش کی کہ ہم بھاگے آگے دروازے بند تھے انہوں نے کہا کہ اے رکو دین ہم حضرت عیسیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتے اور اسی اسلام میں اپنا جو بڑا عالم تھا نا جو پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا اس کو بھی قتل کر جب ہیرک نے دیکھا کہ یہ تو اتنے شدید ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے عالم کو مار دیا تو یہ بادشاہ کو کب چھوڑے تو اس نے کہا یار تم بے وقوف ہو میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے کلمہ پڑھ تھا میں مسلمان دوڑو گیا میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو او بڑے خوش ہو گئے اس کے بعد دروازہ کھل گیا واپس چلے گئے اور اس کے بعد اس نے دہیا کو بلایا اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میری طرف سے حضور کو یہ بتا دینا کہ میں نے کلم بڑا اشد اللہ ادا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہدایا دیے اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں دی اور حضرت دہیا کو بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا سرکار دو جہاں کے بعد جب دہیا آئے ساری بات سنائی آپ نے سامنا کزب اللہ کے دشمن جیوٹ بول اسلام نہیں آیا اس کا دل تھا کہ میں اسلام لیا ہوں لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مرتد ہو گیا کوئی اس کا اسلام اسی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ایک وفد ہے عمر ابن الس کو بھیجا عمان اور ایک صحابی کو بھیجا بحرین ایک صحابی کو آپ نے وفد بھیجا نجاشی کے پاس ایک صحابی کو آپ نے بھیجا پاضان کے پاس ایک صحابی کو آپ نے بھیجا ابھی شمر کے پاس ایک صحابی کو آپ نے بھیجا سید غسان کے پاس ایک صحابی کو آپ نے بھیجا کسرا کے پاس فارس کے پاس لیکن یہ وہ کسرا ہے کہ جب حضور کا خط آیا نا خط پڑھنے لگے کہ من محمد الرسول اللہ علا کسرا عظیم و فارس اس نے کہا اچھا خدمائ اس میں ہوا آپ نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے اس سے میں خط پڑھا جاؤ میں نہیں مانتا حضور کو جب اطلاع میں دیا اللہم مزکو ملکو یا اللہ ممسز ہو مسجد ملک نے تیرے نبی کے خط کی توحید کی ہے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کے ملک کو بھی ٹکڑے اور اللہ نے پھر ایسا ٹکڑے کیا یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پھر اما نہیں ملی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کس طرح ان میں جب پہنچی حضرت عمر ابن الاس, عمر امرآس امربنس بڑے صحیح آدمی حالانکہ پانچ مہینے ہوئے مسلمان ہوئے کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا آدمی بڑے مدبر یہ عمان نہیں جس کو اردو نے کہتے عمان جو بحرین سے آ وہاں جب پہنچے تو اس وقت اس علاقے میں دو آدمی سرداری کرتے تھے ایک کا نام تھا عبد اور ایک کا نام تھا جیفل ایک حصے پھر وہ بادشاہ تھا ایک حصے پہ وہ بادشاہ تھا ہمارے آج تہین آدمی تھے وہ جا کے وہاں رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے معلومات کیے کہ بھی یہ بادشاہ کیسے ہیں کس بات سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ بادشاہ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتا ہے نا اور ان کو کس انداز میں ملنا چاہیے کون سی بات ان کو متاثر کرتی ہے کون سی بات سے یہ ناراض ہوتے ہیں سارے معلومات دی. معلومات لینے کے بعد یہ پتا کہ اچھا ان دو میں نرم کون ہے اور اسی اسنا میں کسرا کو جب خط ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس نے خط پھاڑا تو اس بدبخت نے حکم دیا بازار کو بازان جو تھا وہ کسرا کے ماتحتا نے لیکن یمن کے ایک علاقے کہا اس نے بتایا حکم کیا دیا اس نے کہا کہ تم فور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ مدی نے گرفتار کر کے میرے پاس پیش بازان ایک طاقت تھی اور پھر اس کے پیچھے کسرا تھا بادام کو جب یہ ختم کیا تو اس نے کہا اب اس کے لیے اتنا میں تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم اتنی بڑی طاقت ہیں ابھی یہاں سے ہم فوجیں چڑھائیں اور مدینے پہ جا کے حملہ کریں اور آپ کو گرفتار کریں لوگ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا دو آدمی بھیجے گا جا کے محمد عربی سے نسم کہہ دو کہ کسرا کا حکم ہے اور بادان نے ہمیں بھیجے آپ چلیں ہمارے ساتھ پیش ہو جائے دو آدمی آگے حور صلی اللہ علیہسلم وہاں کے ملے اور انہوں نے بازان کا حکم دیا کہ جی کس کا حکم ہے کہ بھی حضور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے بازار نے بھیجا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ بات بڑھ جائے یا جی ہم مدینے والوں سے مقابلہ کریں اور آپ کو مقابلہ کر کے لے جائیں آپ آ جائیں تاکہ ہم آپ کو کس کے حوالے کر دیں آپ کے گھر میں کل جواب اور کسرا بھی اس وقت رب جیتی جیتی جیتی جیتی فیرون کہتا تھا انب کو ملک جو بادشاہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتے تھے چلے ہمارے ساتھ نے تمہارے رب کو مار دیا اس کے بعد تم نے پیش کرنا ہے نا وہ مت مر گیا جب وہ بندہ مر گیا میں کیوں جاؤں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کس طرح کی بات آپ کو پا... کیسے یہاں کیسے پہنچ گئی کی؟ کل تو آپ نے یہ نہیں بتائی کہا میں نے بتائی میں نے بتا دیا ہاں بازان کو کہہ دو بس وہ دونوں آدمی واپس چلے گئے انہوں نے آ کے بازان کو خبر کی انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس آ گئے جب وہاں گئے تو حضور نے, نے فرمایا کہ نبی ربی قتل ربکم میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا جب تمہارا رب تمہارا بادشاہی قتل ہو گیا تو میں کس کے پاس جاؤں کیسے ہو سکتا ہے کسرا کو کون مار سکتا ہے بلد کا ایک آدمی وقت پہنچا اس کے پاس خبر انہوں نے اپنے باپ کو دی انہوں نے کہا، کم قتل کی حضور نے خبر دی تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی حضور مدینے میں بیٹھے ہوئے اے کسرا وہاں قتل ہو رہا ہے قتل کرنے والا بیٹا ہے تم کسرا کے اپنے دار الخلافوں میں بھی دو دن کے بعد لوگوں کو پتا چلا ہے محمدی عربی کو اسی رات کیسے پتا چل گیا اس نے کہا اپنے وبد سے رسول اللہ الہ الا اللہ, اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ اللہ کا نبی ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ختم میں مسلمان ہو میں نبی سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہونا ہے ہو جاؤ ہونا تمہاری برض اس کے قوم کے بازان کے قبیلے کے اکثر لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں آ گئے اور عظیم تھی کہ یمن کے ایک حصے کا بادشاہ مسلمان ہو گیا ادھر نجاشی مسلمان ہو گیا اب ہرکن چاہے اسلام نہ لے آیا دل سے لیکن ظاہر تو اس نے ایسی باتیں کی نا جس سے اسلام کا روپ پڑ گیا اب عمر بن جو تھے وہ جا کے ملے عبد سے اور انہ نے اس کو کہا کہ دیکھو اس طرح میں آیا ہوں اسلام کو جناب بڑا غصے میں آ میں نہیں جانتا ان کہا دیکھو اب ٹھنڈے دل, دل سے غور کرو اسلام آباد بازان, بازان اسلام لا چکا اباسان کے پیچھے تو کس طرح آئے ان وہ مر گیا اچھا اور اس اسلمش ہمشے کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا ہمشے کا بادشاہ ان کا اور سنو اسلم کو بہرین بحرین تمہارے قریب جو ہے نا وہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا اس بھی کلمہ پڑھ لیا ہے سوچو غور کرو کتنے بادشاہوں سے لڑو گے تم ابھی بادشاہ کہا اچھا مجھے غور کرنے تو میں جیفر سے بھی بات کہا تمہاری مرضی اس دن جا کر جیفر سے بات کی جےفر نے کہا اچھا اس آدمی کو بلاؤ جو خت لایا ہے اسلام کے محسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرکل کے پاس آدمی بھیجنا ہرکل کا جواب دینا یہ ساری باتیں جب پیش کی تو نے کہا اچھا دیکھو تم گواہ ہو جو ہم دونوں بھی کروا ابد اور جیفر جو تھے یہ دونوں بھی مسلمان اللہ دوبارک نے ان کو بھی اسلام اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا بکوکس کیا بھی روم کے ایک علاقے کا بڑا تھا بکوکس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا اس نے خط پڑھا اور اس کے بعد اس نے اپنے علماء سے رجوع کیا ساری تسلی کرنے کے بعد اس نے بھی آ کر اپنے شاہی شاہی عدالت میں جہاں بیٹھتے تھے وہاں اپنے ایوان میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ دیکھو لوگو مجھے تحقیق ہو چکی ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں ارشد اللہ اشد الب محمد اب ہر طرف سے اسلام اسلام لیکن فتح مبین ہے ادے بھی نہیں اس وقت تو کسی کو ہم تو بس بن کے سلو کر رہے ہیں لیکن اللہ نے فرمائی فتح فتح مستقیما وت ہوا نصرا عزیزہ اب جب آپ سورت فتح پڑھیں تو پھر ان واقعات میں رکھیں پھر دیکھیں قرآن کیسے سمجھ آ پھر دیکھیں کہ قرآن کیسے سینے میں ایسے تو آدمی پڑھ کے دی، دی، دی، دی، دی، دی، دی، فتح مبین کے اثرات حدیبیہ کی سلو کے اثرات مابرا ہدے بیا کی سلو کے اثرات ہر طرف سے اسلام اسلام اسلام اور مکوکس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو کنیز جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور قبد کے معروف خاندانوں سے اور ایک بگلا بگلا کہتے ہیں خجر اور قیمتی اور سونے چاندی کے دینار حضور کے بعد ہدیا بھیجیے یہ وہی بی بی ہے ماری یا کب کیا جس کے ساتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی بیوی بی بی بنایا اور یہ وہی ماری یا ہے جس کے بدل سے کو حضور اللہ نے بیٹا حضرت میں کہ جب آپ نے حدود بھیجے اور اس کے ساتھ بعد قبائل اور بعد لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان وہ چکے کا سردار اور اسی طرح بنی مرہ کا سردار ہارس ان دونوں نے جب بات نے کہا اب تو ایراکل بھی ڈر گیا اب تو کسرا بھی مر گیا اب بہتر ہے کہ مسلمان ہو جائے مسلمان پیدا اٹھا لے بات ہو ہم دونوں ابھی مسلمان ہونے کے لیے نکل رہے تھے ایک آدمی جا رہا, تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا وہ بھی کافر تھا کہاں جا رہے مسلمان نہ کرو مسلمان نہ ہو میں جا رہا ہوں عمرے پہ مجھے مکے میں جا کے ذرا پتہ کرنے دو کہ قریش کا حال کیا ہے اگر تو قریش بھی ڈھیلے پڑ گئے ہمارے قریب ہیں قریش روم فارس ہمارے قریب نہیں نہيں اگر تو قریش بھی کمزور ہو گئے تو واپسى پہ ميں آگے بتاؤں گا پھر اور اگر ڈٹے ہوئے ہیں نا تو پھر ہمیں ابھی گاؤں میں رہنا چاہیے خالد جیسا عقل والا آدمی خالد جیسا ذہین آدمی ابھی تک اس کو اسلام کی حکانیت معلوم نہیں ہو سکی سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام ایک سچا فضا بے اللہ کاش وہ ہمارے پاس آتا اسلام لے کے آتا ہم اس کی عزت بھی کرتے اور ہم اس کو اپنے آگے رکھتے ابان اب کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی ابان اب نے خطر لکھا خالد کو کہ خالد اس طرح حضور نے باتیں کی تھیں اب تمہاری مرضی تم خود سوچو لیکن دیکھو کا حضور نے جو بات کی تھی وہ پہنچائی خالد اسی اسنا میں عمر ابن العاص مکے میں آئے ان کی ملاقات خالد ولی سے ہو گئی ان نے بتلایا کہ اللہ کے بتے وہ تو ابد بھی مسلمان ہو گیا جیفر بھی مسلمان ہو گیا بارین بھی مسلمان ہو گیا کیا سوچ رہے ہو کیوں اپنے آپ کو اسلام کے پیچھے چھوڑ رہے ہو اسلام ایک سچا مذہب ہے جو غالبا اچھا تو خاصل ولید بھی مسلمان ہو گئے عثمان بلط طلحہ بھی مسلمان ہو گئے ان دونوں کا اسلام عمر ابن العاص ذریعہ بنے اور یہ تینوں جب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کپرس اللہ اکبر حضور, اکبر. حضور اکبر. شباب کیا جوان اسلام میں آئے ہیں شباب سے اور پھر خالد خالد ولید تو وہ آدمی ہیں کہ پورے عرب کی تاریخ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم میں صرف دو آدمی تھے ایک خالد اور بن جو دونوں تلواروں دونوں ہاتھ سے لڑتے تھے آج تک کوئی بہادر ایسا نہیں ہوا جو دو ہاتھ سے لڑے ہمیشہ تلوار ایک ہاتھ سے چلائی جاتی ہے دوسرے میں ترس پکڑتے ہیں ڈھال پکڑتے ہیں گھوڑے کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں لیکن یہ دونوں ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کو اپنے ٹانگوں سے کاب رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ خد اتنا بڑا تھا کہ گھوڑے سے ابھی پاؤں زمین سے لگ جائے تبھی لوگ کام آتا اور اتنی احمد ہوتی تھی کہ دشمن سامنے کھڑا نہیں کام لے آئے اور وہ فضانہ جب آیا تو اس نے کو کے مکے والوں کیا خیال ہے حالات کیا انہوں نے کہا ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں حالات کیا ہیں ہم نے تو حدیبیہ کا ایک بہانہ بنایا کہ کچھ ہمیں تیار ہونے کا موقع مل جائے ہم تو تیاری کر رہے ہیں بس تھوڑی دیر ہیں ہم جب تیار ہو گئے ہم تو پھر حملہ کریں گے مدینہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم ایک اطلاع یہ ملی اور ایک اطلاع یہ ملی کہ بنی اسان جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ منفرہ پر حملہ کرنے کی جس میں جس کو بارکھا ہے اسلام بزرگو دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس کے سلسلے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریا سید نعب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ طیبہ سے لے کر پھر آپ کی ہجرت فضو عہد فضو احزاب اجلائے یہود اور اس کے بعد غز و خیبر اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لیانا اور مختلف سرایہ کو مختلف علاقوں میں بھیجنا تاکہ جن لوگوں نے احذاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ بل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی ان کو ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی ضرورت نہ کر سکے اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا اور اس کو غساسنا غساسنا یہ غسان یہ غسان جو ہیں یہ روم کے حلیف تھے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاور تھی یہی تھی روم تھا کس طرح تھا تو یہ غسان جو ہیں رسا جو کہلاتے تھے یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا لیکن یہ حلیف تھے روم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنو غسان کی تعدیب کے لیے جو لشکر تیار فرمایا تقریباً دو ہزار آدمی پر مشتمل کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا جسے بعد میں غزوائے غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے چونکہ حضور صلی اللہ علم تشریف نہیں لے گئے جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں مارکہ کہہ سکتے ہیں سریہ کہہ سکتے ہیں موتا کے نام سے کتابوں میں احادیث میں سیر میں مشہور ہوا کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہلاتا ہے اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں گے اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابھی عبید اٹھائے ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ اللہ ابن روا اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے فوج ہوتی تھی وہ جمعرات جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نواز کے بعد شروع کیا اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت کو معمولی سعادت تو نہیں ہوتی اور پھر ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں ہے تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑا حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا فرمایا کہ آپ دلّہ کیا ہو گیا ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ساسینا کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے اللہ میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قابل کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں حضور نے فرمایا تم پہ جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں تو خیر عبداللہ اللہ میں روا چل جب یہ قابلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور ساب ابھی بھیجے گئے اب ان کا جو عدد تھا وہ تین ہزار ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ بھی اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے سریہ بھیجا ہے اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا پھر جافت لے گا پھر عبداللہ لیں گے تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ تو پرچم ہے جنگ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے کبھی وہ اٹھاتا ہے کبھی اس نے کہا نہیں اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم پھر جعفر اٹھائیں گے مطلب یہ کہ وہ شہید ہو جائیں گے اب وہ بچ نہیں سکتے کیسے اس نے کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ کساسنا منو گسان کو بھی پتہ چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پچیس سماج فرمائیں